برحمن ورحمۃ الحمد اللہ علی محمد علیہ محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صفیہ محمد الرباشہ صاحب الرباشہ باقی تمام سامعین خارن گرامی برادران سب کو شموس کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر تین نو ہاں جی آپ لوگ یہ مبارک تک پہنچانے سو تین سو ایک شروع سے لے کر ابھی تک مجموعی دروس کا نمبر ہے نو جو ہے دس نمبر نو سو دعوت ہے دعائیں صبیہ کا یا نواندرس ہے ہاں جی اس سے پہلے جو ہے دعوت صوبیہ کا پہلا پیراگراف آلو کے پارکانوں میں پہنچا دیا جس میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا تھا اللہ منصل و من اندا تاہد بہا پلوی اس وبار دعا کے حوالے سے چونکہ تو یہ جی تھا ہاں جی ایک تو رحمت کے موضوع جو لازم تھا اس پر گفتگو کیا جائے رحمت کی اہمیت کتنی ہے قرآن کی روشنی میں کہ اگر اللہ اپنی رحمت کو روکے تو ہم کس مشکل میں گرفتار ہوں گے اور دوسرا قلب کے لیے ہدایت مانگا تھا دل کے لیے اللہ سے ہدایت مانگا تھا تو دل کے سب سے پہلے اس میں ہدایت کیوں مانگے اس رحمت لائق کو واسطہ دے کے تو یہ پہلے پیراگراف میں دعا صفیہ کا پہلا جو ہے دعا نمبر ایک جو لوگوں کے ہمارے تک قانون تک پہنچایا آج ہماری جو ہے اس کا دوسرا جو ہے دو دعا جو ہے نمبر دو ہے پہلے پیراگراف کا دعا نمبر دو ہے ہاں جی اس میں دوسری چیز جو اللہ سے مانا ہے اس پہلے پیراگراف میں یہ و تجمہ اوبی ہا اس مبارک جملے کے آپ لوگوں کو آج میں تھوڑا سا توڑی دے دوں گا اگر آگے ٹیم ہو گئی اس کے بعد والے جملے کی ہوئے تو ترجمہ و شملی ہاں جی دوسرا ہے شاید تحتہ تحتا قلبی کے بعد دوسرا ہے جو ہے ساری دعا کے اندر پہلے پہل میں اللہ کے رحمت کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے اللہ رحمت کے واسطے سے اللہ سے جو اس کو ہاں جو ذریعہ وسیلہ واشتہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ سے جو چشمنگا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تجمہ بحا شملی ہاں جی تو اس میں تجمہ کا ایک لفظ ہے بحا تو آپ لوگوں نے اس پہلے بتایا یہ با جو ہے وسیلہ کے معنی میں سبب ذریعہ کے معنی میں ہے ہاضمیر جو مونس کی ضمیر رحمت عربی زبان میں آخر میں جو بھی لفظ آخر میں تے آتا ہے نا عربی اس لفظ کو مون شمار کیا جاتا ہے اس لیے یہ ہا ضمیر ہو ضمیر مذاکر کی ضمیر ہے غائب کے لیے اور ہاض امیر مونس کی تو اس ہاض امیر کا برد جو ہے اسی رحمت کی طرح پلکتی ہے تو تو یہ باقی ترجما اور شملی ان دو لفظ کی تھوڑی سی توضیع آپ لوگوں تک بتانا ہے لغت کے لحاظ سے پھر تجمہ بتاؤں گا تو ترجما جو ہے یہ لفظ تجما یہ فعل جمع یشمع جم ان سے ہاں جی یہ سیخا واحد مذکر حاضر فعل مزارے سے ہاں جی پھر مظالے سے ہے تجما اور یہ فعل جمع یجم و جمن سے اس کے معنی سمیٹنا ہاں سمیٹنا اور یکجا کرنا اکٹھا کرنا یہ معنی لغت میں لکھا ہے تو القاموس جدید نامی لغت میں اس لحاظ سے پھر تجماؤ کا معنی یہ ہو جائے گا اے اللہ تو اکٹھا کرے تو یکجا کرے تو اکٹھا کر دے تو یکجا کر دے اس معنی میں ہے ہاں جی کیونکہ تجمہ شرا سامنے ایک مخاطب کے لیے تو یہاں اللہ آپ کا مخاطب دعا میں تو اللہ صاحب کہہ رہے ہیں اے اللہ اس رحمت کے برکز سے تو اکٹھا کر دے تو جمع کر دے تو یکا کر دے تو میرا اسے بتایا ہاض امیر کے مجھا رحمتا نے جو اس سے پہلے جو پہلی جو دعا ہے اس میں ذکر ہو چکا ہے تو بیہا کا معنی یہ بن جائے گا جس سے یعنی جس رحمت سے جس رحمت کے ذریعے سے جس رحمت کے واسطے سے وسیلے سے یہ معنی بنے گا تجم بیہا جس جائے اللہ تو اس رحمت کے وسیلہ و برکت سے ہاں جی یکجا کرے اکٹھا کرے جمع کر دے کس چیز کو شملی تو لفظ شملی میں دو لفظ شم لن دوسرا یا ہے یا الگ سے جمی آپ کو یا ہے ضمیر مد کا بولتے ہیں میں میرے کے معنی میں میں اور میرے کے معنی میں یہاں میرے کے معنی میں میرے میری دونوں کے لیے یہ یا استعمال ہوتی ہے ہاں جی اور جو ہے شمن پھر شمن الکا معنیٰ لغد میں اتحاد کا معنی کیا ایک معنی دوسرا مشتمع چیز کو بھی اور جو یہ دو معنی تیسرا جو اتحاد اور مشتمع ایک طرف ہے تیسرا معنی لکھا ہے متفدرق اور شیرازہ یہ معنی کیا متفاری چیز کو بھی جو ہے اس شمل کا ہے القاموس س جدید نام عربی نئے لغت ہے ایک وہ لغت جو مشہور لغت ہے عربی لغت ہے ہاں جی یعنی اس میں فرماتے ہیں کہ جمع اللہ شملہ یشملوشمول ہاں یعنی اور اس کا معنی کیا ہے ام کا معنی کیا ہے سب کو شامل ہونا اتحاد پیدا کرنا یہ معنی کیا ہے جو کہ پہلے لغت میں بیاہ تھا اور عرب جب بولتے ہیں جمع اللہ شملہو اس کا معنی یہ ہے کہ اے ماتشتا اے ماتشد امر امرحی یعنی اللہ اس کے اس پراگندہ اور متفرق کاموں کو یکچا کر دے ہاں جی وہ چیزیں جو متشد تھے اس بندے کے کاموں میں سے اس کو اللہ تعالیٰ جمع کر دے اس معنی میں لیا ہے یعنی متفرق کاموں کو اعمال کو یکجا کرنے کے معنی میں آیا اس میں اور یہی لفظ جب جمع اللّہ شمل کہیں ہیں تو مہنج کاموں کا یکجا ہونا اور فرق رشم شملہ بھی استعمال ہوتا ہے فرق اللہ شملہ ہو یعنی اے لے مجتما میں نملی یعنی اس بندے کے منظم اور متحد تو مور کو پرا گندہ کر دے اس معنی میں بھی آتا ہے ہیں لغت میں جو مختار شفا ہے تو اس لغوی تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ لفظ بھی ازداد میں سے ہیں یعنی ایک ایسا لفظ ہے جو دو متضاد معنی میں آتا ہے اس کے متضاد معنی اتحاد اور مشتمع چیز کے معنی میں بھی ہیں اور متفرک اور پراگندہ چیز کے معنی میں بھی ہیں لیکن یہاں دعا میں کہ تجم و یہاں شملی ہے شمل متفرک چیز کے معنی میں یہاں پر مشتمع اتحاد کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہاں پر متفرک چیز کے معنی میں ہے ہاں جی تو آپ معنی کیا بنے گا پروادہ تو ترجما واشملی شروع میں اللہ عمائے وہ اللہ اس پر بھی آتا ہے ہاں ہر دعا کی شروع میں جب شروع میں اللّہ ایک دوسرے پر اطف کرتے لے جاتے نا تو یہ اللہ اس پر بھی داخلے گویا کہ آپ یوں دعا کریں اللہ عمین اے اللہ ترجما باشملی اے اللہ تو مجھے یعنی اے اللہ اکٹھا کر دے ہاں جی اے اللہ اس رحمت کی برکت سے رحمتاً جو شروع میں آیا ہے کیونکہ بہار کے زمین رحمت پلتاً اس لیے اے اللہ اس رحمت کی برکت و وسیلے سے ہاں جی میرے جو ہے متحرک عمر کو وسیلے سے میرے متحرک خیالات کو یکجا کر دے میرے متحرک خیالات و افکار کو یکجا کر دے یہ دعا میں نے بندہ کھیل جو تجمہ کیا ہے اس عبارت کے میرے ذہن میں جو ہے اس کی یہ توجہ چونکہ اللہ میرے جو ہے متحرک چیز کو میرے متحرکات کو یکجا کریں کون سے متحرکات کو ہاں جی کیا چیز آپ کا متحرک ہے اس کو یکجا کریں تو جو جو متحرک ہیں شمل کے جو متعلق ہیں وہ میں نے یہاں پر متحرک حیالات و افکار مرالے بندہ کھے کے جو ذہن میں آیا ہے تو اس لحاظ سے جو اس بات کا ترجمہ یہ بن جائے گا وہ ترجمہ و بہان شملی یعنی اے اللہ اس رحمت کی برکت سے جو ہے ہنج اور وسیلے سے میرے متحرک آلات و آفکار کو یکجا کر دے کہ میں پوری توجہ کے ساتھ پوری یکسوئی کے ساتھ پورے خلوص کے ساتھ جو ہے حوث یکجا ہو کے اکٹھا ہو کے جم ہو کے تیرے عبادت تیرے بندگی کروں تیرے دین کے جو ہے راستے پر چلوں تیرے طاطب اور بردار کے راستے پر چلوں اور جو ہے اپنے خیالات اور آفکار کو غلط راستے پہ جانے سے رو کے رکھوں تو متفر یہ ہوتے ہیں کچھ اچھے کاموں میں مصروف ہے کچھ غلط کاموں میں چلے جاتے ہیں ہاں جی تو اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اپنے اس رحمت کی برکت سے اور وسیلے سے میرے متفرق خیالات و آفکار کو یکجا کر دیں یہ ایک ترجمہ جو بندہ کے قدر میں آیا ہے تو ایک اور تجمہ جو ہے جو باخوشر نے کیا آپ نے یہ کیا کہ میرے متحرک عمل کو اکٹھا کر دے آپ نے جو شمل کے متعلق کو عمل کرا دیا خیالات اور افکار قرار نہیں دیا میرے متحرک عمل کو آبکار اکٹھا کر دے اور علامہ نے یہ جی تجمہ کیا ہے میرے متحر میرے عملی متحرکات کو یکجا کر ایک یک متفرک عمل کا ہو یا معمل عملی متحرکات کا ہو دونوں کو معنی جو ہے مقدم مخرم کیا ون الحفظ عمل و متحرکات علامہ کی عبارت میں بھی بڑا خوش ہے کہ میں تو ان دونوں حضرات نے جو ہے شمل جو ایک متفارق چیز کے معنی میں اس کے متعلق ان دونوں نے عمل کو قرار دیا میرے متحرک عمل کو عملی متحرکات کو قرار دیا ہے ہاں جی لیکن بندہ حاجیر کے ذہن میں جو وایا اسے تھوڑا سا وسیع اور اس سے تھوڑا سا مزید گہرائی میں جا کے جو میرے میں ہے وہ یہ کہ میرے متحرک خیالات اور افکار کو کیونکہ انسان کے خیالات اور افکار کا یک جا ہونا ایک اچھے کام پہ ہمیشہ فوکس رہنا متوجہ رہنا یہ بہت مشکل کام ہے اللہ ہی کی مدد سے یہ کام ہو سکتی ہے اس لیے جو ہے یہاں پر اللہ سے یہ دعا کہ اللہ میرے متحرک خیالات اور افکار کو یک جا کر دے بندہ آخر نے یہ تجمک کیا کیونکہ جو اس میں لفظ لُن کو ہاں جی جناب صید خوشید عالم علامہ ششید مرحرم دونوں نے متفارق عمل کے معنی میں کیا دونوں کا طویل مطالعہ ایک جیسا ہے ایک, ایک عملی متفارق کا دوسرے متفارق عملیات کا تو لمانۂ کا نفیت جیسا ہے ہاں جی تو ایک ہی مطلب کوئی فرق نہیں ہے تو دونوں نے متفارق عمل کے معنی کہ میرے متفارق عمل کو جا کر لیکن بندہ نے متفرق خیالات اور افکار کے معنیٰ لیا چونکہ انسان کے فکر و خیالات یکجا ہوں گے ہماری دلیل یہ ہے ہاں انسان کے فکر و خیالات یکجا ہوں گے اور سب تو اور سب نیک کاموں کے انجام دہی کے لیے تیار و آمادہ اور یکجا ہوں گے ہاں جی تو پھر جو ہے تباپ کے فکر و خیالات یکجا ہوں گے تو مطلب کیا ہے سب فکر افکار جو ہے آپ کے نئے نئے کام ہوں کے انجام دہی کے لیے تیار آمدہ ہوں گے آپ کے فکر تو اعمال خود بخود یکجا اکٹھا ہوں گے تو عمل سائز تو آپ کی فکر جو ہے جب ایک جگہ مرکوز ہے تو اس کے نجے میں جو کام ہوں گے وہ بھی اکٹھا ہوں گے وہ بھی پرغندہ گندہ نہیں ہوگا متفارک نہیں ہوگا اچھے کاموں پہ ہی آپ کے لمحات زندگی گزاریں گے لیکن اگر افکار و سوچ متفارک ہوں گے تو اعمال خود بخود متفارق ہوں گے لہذا اللہ سے افکار و خیالات اور سوچ کی یکجا اور اکھڈا ہونے کی دعا کریں جب افکار جو کہ سبب ہیں وہ یکجا ہوں گے تو اعمال جو کہ افکار کا نتیجہ اور مسبب ہے وہ خود بخود جو ہے یکجا ہو جائے گا ہاں جی تو اس لیے جو بندا کہ نے یہ ترجمہ کیا ہے کی؟ کہ اللہ جو ہے اس رحمت کی برکت سے ہاں جی اس اسرحمت کے برکت و اصلے سے میرے متفرقی آلات و اخکار کو یہ جی یکجا کر دے وہ ترجمہ بحا شملے کا یہ بندہ اس کے بعد تیسرا جو پیراگراف ہے وہ اس میں تھوڑا ٹیم ہے اس میں بتا دوں وہ تعلوم و بحث اس میں بھی ایک لفظ ہے تعلوم دوسرا شیاسی ان دونوں کے الفاظ کا آپ کو بتا تو تلوم و جو ہے اس لم و لمََ سے اس کے معنی بھی جمع کرنا ہے جمع کرنا چھوڑنا ہاں جی جمع کرنا اور جوڑنے کے معنی میں تلم پھر مظارے معا ہاں جی معروف شیگات مل کر تو پھر تو جو ہے لمحہ یعم جمع کرنے کے معنی میں جوڑنے کے معنی میں تا یا اب دعا میں تو تلم ہے تو تلم, تو تَلُم چونکہ حاضر کا شکا اللہ سے اللہ تو جمع کر دے تو اکٹھا کر دے تو مجتمع کر دے یہ معنی میں تو پھر مضارِ معروف شیخبات مل حاضر ہے تو معنی کیا بنے گا تعلوم میں تو جمع کر دے تو جوڑ دے یہ معنی بنے گا بیہ جو آیا زمین اس میں بھی آیا تو اس ہاں کے زمین پھر وہ رحمت کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ شیخ غد اللہ اس رحمت کے واسطے سے اللہ تو جمع کر دے جوڑ دے اکٹھا کر دے اس رحمت کے واسطے سے اس رحمت کے واسعل اور برکت سے کیا چیز شاہ سی تو جمع کر دے رحمت کے برکت سے اکٹھا کر دے جوڑ دے شاہ, شاہ سن جو اس کا یہ مظر ہے فعل جو ہے عیشہ یش آسو شاسن اس کے معنی پراغندہ ہونا غبار آلود ہونا منتشر ہونا یہ معنی کہ قام جدید میں اور عربی ایک لغت ہے اس میں جو ہے مختار صاحب میں شین اینساج جی شاسن کا مردہ ہے شاعسی اس میں بھی فاتحت نشین اور ان دونوں پر زبان پرو کہتے ہیں مظر ہے کے معنی انتشار العمر اس کے معنی یہ لکھے کسی کام کا پراغندہ ہونا کسی کام کا انتشار ہونے پرگندہ ہونا عرب کہتے ہیں یقالو لم اللہ شا سکا جب بولتے ہیں لم الم کا میں لم اللہ شا سکا یعنی اے جمع امرکل منتشر یعنی اے اللہ جو ہے اللہ تیرے منتشر و پرغندہ کاموں کو جمع و اکٹھا کر دے عربی محتاط میں یہ معنی کیا ہے ہاں جی لم اللہ شا سکا جب کوئی کسی کے بارے میں دعا کے طور پر پڑھتے ہیں تو اس کے معنی کہ اللہ تمہارے پرگندہ اور منتشر کاموں کو یکجا کر دے اور المنجد لغت میں لکھا الشاس و شا کام کی پراگندگی کسی بھی کام کی پراگندگی تو یہ آپ کو معنی واضح ہو گیا ہاں جی تعلوم جمع کرنا جوڑنا گھٹا کرنا بیاش رحمت کے واسطے وصلے سے شاسی میرے پراگندہ کاموں کو یا خیالات کو پرگندہ۔ اور پریشان حالی کو یہ مختلف معنی ہوگا تو دعا کا تجمت تعلق بیا شاسی کا معنی پھر یہ بنے گا اے اللہ اس رحمت کے وسیلے اور برکت اور توسط سے میرے پریشان حالی یا میری میری پریشان حالی یا میری روحانی پریشان حالی ہاں جی صاحبہ بشیر والن لفظ روحانی لکھا ہے میرے روحانی پریشان حالی اور کاموں کی پراگندگی کو سنوار دے یا جو ہے میری پریشان حالی اور کاموں کی پراگندگی کو یک جا جمع کر دے کہ میرے امور پراگندہ نہ ہو تتر بتر نہ ہو پھر یکجا ہو میرا جو بھی کام اگر کوئی بچہ پڑھائی کر رہا ہے تو سووی کے ساتھ پڑھائی کر سکے کوئی کاروبار کر رہا ہے تو سووی کے ساتھ کر کاروبار کرے کر ہاں کوئی دفتری کام کر رہا ہے تو سووی کے ساتھ ذہن ٹینشن ہوئے بغیر وہ اپنا کار تفسر جائیں کوئی بھی جو ہے کوئی بھی نیک کام میں چاہے حلال کام میں مصروف ہے تو اس میں پیرا انسان کو ناکام بنا دیتی ہے ذہنی طور پر تشویش پتہ کام تتر بتر ہو تو اس کے لیے ٹینشن کے ذبح لہٰذا اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میری روحانی پریشان حالی یا میری پریشان حالی اور کاموں کی پراگندگی کو اللہ تو سنوار دے یکجا کر دے اس کو اکٹھا کر دے یعنی مطلب کہ یعنی میری بگڑی ہوئی حالات کو درست کر دے ہاں انسانی زندگی میں کو اتار چڑھاواتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میری بگڑی ہوئی حالات کو درست کر دے تو انہیں قلمات کے ساتھ جو ہے دو جملوں کا حصہ آپ کو توجہ ہوا ہاں جی تو انہی ترجیحات کے ساتھ انشاءاللہ شاء اللہ آگے آپ کی خدمت میں اندر درسوں میں آئیں گے